الحمدللہ للہ الحمد العالمین وسلات وسلام على سید المرسلی وعلى علی و صاحب اجمعین ہم سب لوگ رمضان کے مبارک مہینے میں ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور روزوں کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر الرمادان انزل فی القر قرآن وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے قدل نااز لوگوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے ادل ناس وبی نات مین الہدا ہدایت کی صاف صاف تعلیمات پر مشتمل ہے ولفرقان اور کسوٹی ہے صحیح اور غلط کے درمیان حلال اور حرام کے درمیان قرقان تو اس مہینے کے اندر اللہ نے روزے فرض کیے ہیں قطب علیہ سیام کما من قبل کم لکم اے مسلمانوں ایمان اے لانے والوں تم لوگوں کے لیے بھی اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پچھلی قوموں پر روز فرض کیے گئے تھے امید ہے کہ تم تقوا اختیار کرو گے تو سیام قطبہ علیکم گم سیام سیام کا مطلب ہے کسی کام سے رک جانا اور جیسے کھانے سے رک جانا یا گفتگو سے رک جانا کلام سے رک جانا چلنے پھرنے سے رک جانا اس کو سیام کہتے ہیں تو شریتوں میں چھپ کا روزہ ہوا کرتا تھا چنانچہ آپ دیکھتے ہیں سورے مریم میں حضرت مریم سے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے آ کر پوچھے تو آپ کہنا کھین کہ نظر تو رحمانی سومان کہ میں نے رحمان سے ایک روزے کی نظر مانی ہے پلم اکھل یوم انسیا کہ آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی تو ایک روزہ جس میں بات نہ کرنا تو ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے اس زمانے کی شریعت میں یہ چیز جائز تھی تو ہماری شریعت میں روزے کے دو مطلب ہیں ذرا سمجھ لیجئے ایک تو جسمانی روزہ ہے اور ایک روحانی روزہ ہے جسمانی روزے کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے رک جانا پینے سے رک جانا اور بیوی یا شوہر کے ساتھ اجتواجی تعلق سے رک جانا ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو ایک خاص وقت تک کے لیے روکنے کا نام سیاح اور روحانی روزہ یہ ہے کہ آدمی تقویق کی جستجو کرے یعنی حرام کاموں سے بچنے کی جستجو کرے تو اس میں پھر تمام اعضا کا روزہ ہوتا ہے آگ کا روزہ ہوتا ہے کان کا روزہ ہوتا ہے زبان کا روزہ ہوتا ہے آگ کا روزہ ہوتا ہے پاؤں کا روزہ ہوتا ہے یعنی کان حرام باتوں کو سننے سے اپنے آپ کو بچائے آنکھیں حرام چیزوں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں ہاتھ اپنے آپ کو بچائیں پاؤں اپنے آپ کو بچائیں اور اسی طرح زبان حرام چیزوں کو ادا کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک جسمانی روزہ ہوتا ہے اور ایک روحانی روزہ ہوتا ہے تو یہ مہینہ اصل میں نیکیوں کا موسم بہار ہے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے فرض روزوں کا مہینہ ہے شب قدر کا مہینہ ہے اعتکاف کا مہینہ ہے قرآن سننے اور سنانے کا مہینہ ہے اور دعاؤں کا مہینہ ہے انفاق کا مہینہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے اور مغفرت کا مہینہ ہے جس میں مغفرت اور طلب کی جاتی ہے دعا کا مہینہ ہے حدیث ہے کہ ان لقا فیخل یومین و لکھ ابتم منہم دعوتم مستجاب تو اللہ تعالی دن اور رات میں بہت سارے لوگوں کو دوزخ کے اذا سے آزاد کرتا ہے اور اس میں ہر بندے کے لیے ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جب اس کی دعا قبول کی جاتی ہے اسی طرح کہ اللہ دوسری حدیث میں ان علی ان دا و تقا کرتے وقت بھی اللہ تعالی بہت سے لوگوں کو روزخ کی آگ سے آزاد کرتا ہے دیکھیے یہ مقصرت کا مہینہ بھی ہے ترمیزی کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے رقیم انف رجل مطلب آدمی برباد ہو جائے نقصان میں ہو جائے زلیل ہو جائے اور کون دو آدمیوں کے بارے میں کہا گیا ذکرت اندہ فلم یوسلی علی تین لوگوں کا ذکر ہوا پہلا آدمی وہ کہ اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجا آپ کے لیے دعا نہیں کی اللہ مسلّ و, و بارک وسلی اور دوسرا آدمی آپ نے فرمایا اس کی ناک خاط ہو جائے کہ وہ رمضان کے مہینے میں داخل ہوا اور رمضان گزر بھی گیا لیکن اس نے اپنی مفرت کا کوئی سامان نہیں کیا تیسرا بدبخت اور بد قسمت آدمی وہ ہے کہ ادرک آب وا حل پر کہ اس نے اپنے والدین کو بوڑھے والدین کو پایا ولم یوت قلعہ ہو اور ان دونوں نے اپنی دعوں کے ذریعے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا تو, تو رمضان کا مہینہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے اور اس سے پہلے کہ مغفرت ہوتی اس نے یوں ہی گزار دیا تو وہ آدمی بد نصیب روزوں کے احکام کے بارے میں گفتگو بات میں کروں گا میں پہلے کچھ اس کے روحانی پہلوؤں پر ذکر کر دیکھیے ابن ماجہ اور نسائی کی حدیث ہے حضرت ابو برا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب بسائی لئی سل سیاہ مہی علو کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں روزے میں بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں انہیں روزے میں بھوک کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی کتنے بد نصیب بھوکے رہتے ہیں بس بکری کو بھی باندھ دیجئے اس کا بھی روزہ ہو جائے گا بھوک کا روزہ ہے اور فرمایا ربقہ قیام کتنے ہی تحجد پڑھنے والے اور قیام اللیل کرنے والے ہوتے ہیں کہ ان کے قیام سے ان کے کھڑے ہونے سے انہیں رت جگے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا یعنی رات تمام جاگتے ہیں اور جاگتے ہیں لیکن ملتا نہیں کچھ تو ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی ان کے روزہ جو ہے صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں اور روزہ صرف رچگے کا نام نہیں ہے قیام الحراوی یہ رچگے کا نام رہی رات تمام جاگتے رہیں بلکہ اس کے اخلاقی پہلو بھی ہے سناچے صحیح بخاری میں حدیث ہے مل لم یادا اووری ولا سلی اللہ شراب شخص اول کو نہ چھوڑے یعنی فریب کاری کو نہ چھوڑے جھوٹ کو اور دھوکہ دہی کو نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے اور پیاسا رہے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے دن میں لیکن جھوٹ بولتا ہے جھوٹی گواہیاں دیتا ہے فریب کاری کرتا ہے اور جھوٹ پر عمل کرتا ہے اللہ کو اس طرح کے بھوکے اور پیاسی کی کوئی ضرورت نہیں لئی صلی اللہ ہی آج یا تحو شراب اب دیکھیے دوسری حدیث ہے صحیح ابن خزمہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیامن مین مِنَ, من و شرب کے سیام صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے اقل و شرب سے رکنے کا نام نہیں ہے انما سیام مِنَ و رفسی بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ آپ لغو باتوں سے پرہیز کریں لغو لغویات یعنی بے فائدہ چیزوں سے یعنی چھ گھنٹے آپ کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں چھ گھنٹے پانچ گھنٹے دیکھ رہے ہیں آٹھ گھنٹے دیکھ رہے ہیں ون ڈے تو یہ لغویات ہیں نا چلیے پندرہ منٹ دیکھ لیے آدھا گھنٹہ دیکھ لیا لیکن لغویات بے فائدہ چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرنا اور رفس رفس کا مطلب ہے جن سی جن سے متعلق تو یعنی ایپسینٹی اور انڈیسنٹ سیکچولیٹی اور یہ گندی چیزیں دیکھنا تو یہ ساری چیزیں رفت میں آتی ہے اب دیکھیے ایک اور حدیث ہے روزے کے روحانی پہلو کے بارے میں اور یہ حدیث اس صحیح بخاری میں آئی ہے اور اس کے راوی بھی حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے آپ نے فرمایا اسیام جنہ. جنہ جنہ جنہ جو ہے ڈھال کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں ایک تلوار ہوتی ہے ایک ڈھال ہوتی ہے تلوار کے ذریعے حملہ کیا جاتا ہے اور ڈھال جسے شیل کہتے ہیں جنہ حربی میں اس کو جنہ کہتے ہیں. جنہ کے ذریعے جی بچاؤ کیا جاتا ہے جب دوسرا آدمی تلوار سے آپ پر حملہ کرتا ہے تو آپ اپنے آپ کو ڈھال کے ذریعے بچاتے ہیں اور اپنی تلوار سے اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو روزہ جو ہے ڈھال یعنی یہ برائیوں سے آپ کو بچاتا ہے فلا یرفت ولا یجل تو اس میں آدمی فاحش کلامی نہ کرے گالیاں نہ دے گندی گفتگو نہ کرے اور کوئی چاہیلوں جیسا کام نہ کرے اب اس کے بعد آپ نے فرمایا مر قاتل ہو اور شاطمہ ہو فلیقل انیسا امن مرت اگر کوئی آپ, آپ سے لڑنا شروع کر دے یا پھر آپ کو گالی دینا شروع کر دے تو آپ اس سے صرف یہ کہیے دو مرتبہ میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں کیا مطلب ہے میں روزے سے ہوں میں جوابی گالی نہیں دے سکتا آپ آپ مجھے گالی دے رہے میں نہیں دے سکتا سوری انی شام یعنی یہاں روزہ کس کا ہے گالی کا بھی روزہ ہے اور وہ فاش کلامی کرتا ہے اور جھگڑا کرتا ہے آپ کو تو آپ کہ آپ مجھے لڑنا چاہتے ہیں لیکن میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں انی سا انی ان دو مرتبہ اور پھر آپ نے فرمایا وہ نفسی بھی ہے دی اس ہستی کی قسم اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لخلوف سا روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالی کو مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے روزے دار کے منہ کی خوشبو سے مراد یہ بدبو نہیں ہے بعض لوگ بعض لوگوں کے منہ سے بدبو آتی ہے اس لیے کہ وہ برش نہیں کرتے اور مسواک نہیں کرتے ٹوتھ پیسٹ نہیں لگاتے تو ان کے منہ سے بدبو آتی ہے تو بدبو دار تو بہت ہی بری چیز ہے لیکن یہاں اس سے مراد وہ نہیں ہے بلکہ کھانا نہ کھانے اور پانی نہ پینے کی وجہ سے اور میدے کے خالی ہونے کی وجہ سے ایک خاص قسم کی خوشبو روزدار کے منہ سے آتی ہے وہ اللہ تعالی کو بہت محبوب ہے مرشق کی خوشبو سے اور اللہ فرماتا ہے کتا یہ میرا بندہ ہے یہ میری کھانے کو چھوڑ رہا ہے پینے کو چھوڑ رہا ہے اور اپنی شہوت اپنی حلال بیوی کے پاس جانے سے رک رہا ہے میری خاطر یہ روزہ میرے لیے ہے وہ اجزی ہی اور اس کی جزا میں دوں گا اور فرمایا تشرح اور ایک نیک کی مثال دس نے کی یعنی اگر کوئی آدمی تیس روزے رکھے رمضان کے اس کو تین سو دنوں کا سواب ملے گا اور اگر وہ چھ دن شوال کے بھی روزے رکھ لے تو پھر چھتیس دن ہو جائیں گے تیس اور چھ تو وہ پھر دس سے ضرب دیجیے تین سو ساٹھ دن ہو جائیں تو گویا اس نے پورا سال روزہ رکھا جس نے چھتیس روزے رکھے اس نے گویا پورا سال روزہ رکھا تو اللہ تعالی ایک کم سے کم دس گنا بڑا کر دیتا ہے ول اصن تو اس سے کیا بات معلوم ہوا معلوم ہوئی کہ روزے میں روزے میں اے, روزے میں گالی نہیں دینا چاہیے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور اگر کوئی دوسرا لڑنا بھی چاہے آپ اپنی طرف سے نہیں لڑیں دوسرا گالی بھی دے تو آپ پلٹا کر اس کو گالی کا جواب نہیں دیں گے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تسکیہ نفس کی ایک تربیت کا مہینہ ہے آپ اپنے آپ کو کتنا کنٹرول کرتے ہیں آپ میں غصے کو پی جانے کی کتنی صلاحیت ہے آپ میں غصے کو برداشت کرنے کی کتنی صلاحیت ہے تو یہ نام دیکھیے <سلام> <تقلی>. یہ <سلام> مردانگی یہ بہت بڑا ہے آدمی کا آدمی بہت بڑا بنتا جاتا ہے روحانی طور پر بہت ترقی کر جاتا ہے جب وہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا وہ برائی کا جواب نیکی سے دیتا ہے دیکھیے یہ قرآن مجید یہ رمضان کا مہینہ ہے چناچے صحیح بخاری میں یہ روایت آئی ہے حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس تھے کہتے ہیں جود و کرم والے یعنی بہت زیادہ سخی بہت زیادہ فیاس بہت زیادہ پیسے کو لٹانے والے لوگوں میں سب سے زیادہ جود فرماتے جو جود یعنی سخاوت دریا دلی اجود نا سب سے زیادہ وہ کان اجود ما فی رمضان ہی نلقاہ جبریل اور جب حضرت جبریل آتے تو آپ بہت زیادہ اجود ہو جاتے یعنی بہت زیادہ سخی ہو جاتے یعنی روزانہ خیرات کرتے جاتے روزانہ پیسے خرچ کرتے جاتے بکانہ علقافی کلتی من رامادانہ فیودار رسول تو حضرت جبریل ہر رات میں آتے تھے آپ کے پاس رمضان کی ہر رات میں اور آپ سے قرآن کا مدار کرتے تھے مدارہ ساکھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پڑھتے اور جبریل سنتے اور جبریل پڑھتے تو آپ سنتے تو دونوں ایک دوسرے کو قرآن سناتے اور رسول اللَّهِ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَا رِحِي الْمُرْسَلَةِ اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول تیز آندھی سے بھی زیادہ فیاس تھی جود و کرم کے بادشاہ تھی تو اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی کہ ایک تو یہ مہینہ فیاضی کا ہے دریا دلی کا ہے اور روزانہ آدمی اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرے دوسری جو بات معلوم ہوئی کہ یہ قرآن کے مدارسا کا مہینہ ہے مدارسا یعنی ایک آدمی کو پکڑ لیجئے آپ اپنی بیوی کو لے لیجئے بیٹے کو لے لیجئے بیٹے کو لے لیجئے اس کا قرآن سنیے اس کو اپنا قرآن سنائیے یعنی بیٹھ کر ایک دوسرے کو سننے اور سنانے کا یہ مہینہ ہے باہمی تدریس کا مہینہ ہے تدارس کا مہینہ ہے یہ قرآن کے دورے کا مہینہ ہے اور قرآن کا دورہ ہوتا تھا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو حضرت جبریل نے دو مرتبہ قرآن کا دورہ کرایا اور تو یہ دیکھیے قیام الہل کا بھی مہینہ ہے اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ قرآن اور رمضان دونوں یعنی روز یہ قیامت کے دن انسان کی شفاعت کریں گے چنچے حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن امر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں السیام والقرآن یشفعانی للعبد قرآن اور رمضان دونوں بندے کی سفارش کریں گے شفاعت کریں گے یشفعانی للعبد یقول السیام روزہ کہے گا اے ربی انی مناتہ التعام وشہواتی بین نہاری فشفعنی فیہی اے میرے رب میں نے اس کو منع کیا تھا کھانے سے اور شہباد سے دن میں تو میری شفاعت اس آدمی کے حق میں قبول فرما اور یقول القرآن اور قرآن کہے گا منا تم بل پ شفی پفی تو میں نے اس کو رات میں سونے سے منع کیا تھا سراوی اور قیام اللیل کے اہتمام کا میں نے حکم دیا تھا کہ رات میں جاگو اور قرآن پڑھو تو اس آدمی کے حق میں میری شفاعت میری سفارش قبول فرما تو سیام بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مہارجا کی حدیث ہے کہ ایک شہر ہے جو ایک مہینہ ہے جو آ گیا ہے اور جو اس مہینے کی نیکیوں سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا تو یہ <تصفح> مہینہ اعتقاف کا بھی مہینہ ہے احتکاف کا بھی مہینہ ہے تو ایک سال آپ نے ایک ساتھ آپ نے رمضان میں احتکاف نہیں کیا تو اس کے بدلے میں پھر آپ نے اگلے مہینے شوال میں احتکاف کیا رمضان کے بجائے تو اس کی احتکاف کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ دس دن کی چھٹی لے لیں اور دس دن اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر لے قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث کو سمجھنے کے لیے اور نفل عبادت کے لیے قرآن یاد کرنے کے لیے دعائیں یاد کرنے کے لیے احادیث یاد کرنے کے لیے اور کسی ایسی مسجد کا انتخاب کیجئے جہاں بہت اچھا قرآن پڑھا جاتا ہو وہاں پر احتکاب کیجیے جہاں تعلیم اور تعلق سیکھنے اور سکھانے کا ماحول ہو جہاں گپ شپ نہ ہو آپ صرف عبادت کریں قرآن سے تعلق رکھیں بار بار قرآن پڑھیں بار بار قرآن پڑھیں ترجمہ پڑھتے جائیں اور حدیث کی کوئی کتاب سر مسلم وغیرہ لے جائیں اور پوری کتاب پڑھ ڈالیں پورے حدیثوں سے آپ گزر جائیں اور نوافل کا اہتمام کریں د, یہ احتکاف ایک بہت اچھی عبادت ہے اس میں اللہ تعالی سے انسان پوری طرح قریب ہو جاتا ہے تو اب آ جائیے نماز چند روزے کے مسائل پر ہم گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر بھول کر آدمی کھالے لے پی چاہے پیٹ بھر ہی کیوں نہ ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ اس سے روزہ مکرو ہوتا ہے اور نہ اس سے سواب میں کمی ہو جاتی ہے صحیح بخاری کی حدیث رسول و فرمایا نسیح اکلا و شریبہ فلی مسما کہ اگر آدمی بھولے سے کچھ کھا لے کچھ پیل پی لے تو اپنا روزہ مکمل کرے پما کما اللہ کیونکہ اللہ نے اس کو کھلایا اور اللہ نے اس کو بلایا تو روزہ مکمل کر اور دوسری حدیث میں ہے ابن خزمہ اور دار قطنی کی صحیح حدیث ہے من افطرفی را ناسی قزا علیہ بلا کفارا جو آدمی بھولے سے رمضان کے مہینے میں کھالے تو نہ تو اس, اس کو, کو کوئی اور قضائی روزہ رکھنا پڑے گا اور نہ اس کو کوئی کفارہ ادا کرنا پڑے گا اللہ نے کھلایا بھول گیا تو آ, البتہ آ, البتہ آ, جان بوچ کر, اگر بیوی سے جمع کر لے تو پھر آ, ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے یا ساٹھ دن کے لگاتار مسلسل روزے رکھنا پڑتا ہے یا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. تو اب اس میں دیکھیے اس میں دیکھیے کہ وہ مشہور واقع آیا ہے ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ سلّم کے پاس آیا اور صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو بہن چولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا آ رہا جاجول رسول اللہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول الک یعنی میں ہلاک ہو گیا میں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا یا دوسری روایت میں ہے احرقت احرخ میں نے اپنے آپ کو چلا لیا تو آپ نے پوچھا مالا کیا ہو گیا بھائی تمہیں على بکاتی وانا اور میں کہا کہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا تو رسول اللہ نے اس سے پوچھا پہل تجید کیا تمہارے پاس ایک غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو پل تجید کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو اس نے کہا اللہ میرے غریب ہوں میرے پاس کوئی نہیں تو اب آپ نے دوسرا سوال کیا پہل تسطیو انتسوم کیا تم میں اتنی جسمانی استطاعت ہے کہ ساٹھ روزے مسلسل رہ سکو ابھی رمضان کے ایک روزے میں بیوی کا پاس چلا گیا ساٹھ روزے کہاں رہے گا اس نے کہا نہیں میرے پاس یہ استطاعت نہیں تو آپ نے تیسرا سوال کیا اتآم اتعام تینا مسکین کیا تیرے پاس استطاعت ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے تھی گناہ کیا ہے رمضان کے مہینے میں بیوی کے پاس جا کر یا تو غلام آزاد کر یا ساٹھ مسلسل روزے رکھ بلا ناغا بغیر تعتل کے یا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا اس نے کہا کہ میرے پاس کھلانے کی بھی استطاعت نہیں ہے اب آدمی بیٹھ گیا مسجد میں آپ ہو کے مکس نبی صلی اللہ وسلم فیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوا یہ کہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ایک آدمی آیا اور وہ اپنے گدھے پہ آیا گدھے پر دو ٹوکریاں تھیں کھجور کی تو عرق یعنی تقریباً وہ ساٹھ کلو کھجور تھے ساٹھ کلو کھجور تھے مقدار ہے وہ تو, اے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عرق جو ہے اے, وہ بتایا میں نے اس وقت انہوں نے کہا السائل وہ آدمی جس نے سوال کیا تھا کہ میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا ہوں وہ کہاں ہے تو اس نے کہا کہ آنا یہاں میں موجود ہوں تو آپ نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ کھجور اور یہ اس کو لے جا کے خراب کرو فقالی یا رسول اللہ کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی فقیر آدمی ہے فولہ با بین اللہ بھائی ہاں دور تو اس نے کہا یہ مدینے کے جو تو پہاڑ ہیں ان دونوں کے بیچ میں یا مجھ سے بھی زیادہ کوئی غریب آدمی ہے تو اہل بہت افقر من اہلی بہت کوئی گھر ایسا ہے جو مجھ سے زیادہ تنگست ہو فتح کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتب بدد انیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے کہ دانت دکھائی دیے اہلک لے جاؤ اور اس کو اپنے گھر والوں کو کھلاؤ دیکھیے اب اس سے اسلام کے مزاج کا پتہ چلتا ہے اسلام میں اہمیت ہے استطاعت کی ابھی اس حدیث سے کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں؟ یہ ر... روایت صحیح بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے اور معطا امام مالک میں بھی ہے کئی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے صحیح ترین روایات میں سے مختلف صحابہ سے آئی ہے یہ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کی کمزوریوں سے واقف ہے اور, ان اور اس کے لیے اس نے توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا رکھا ہے اس نے کفارے کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے غلطی کا مداوع ہو سکتا ہے انسان ہے کمزور ہے انسان تو اسی لیے پھر اس نے غلام کو آزاد کرنے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے یا پھر ساٹھ روزے رکھنے کا کفارہ مقرر کیا لیکن ایک آدمی تینوں چیزیں نہیں کر سکتا تو پھر اس, اس کو لوگ کچھ دے تاکہ وہ سب کرے اور وہ غریب ہو تو وہ خود کھا لے دیکھیے یہ ہے اسلام کا مزاج اسلام کا مزاج تو اس کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے اس کو تو وہ جو عرق ہوتا ہے وہ تقریباً پچاس کلو کا ہو, ہوتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ وہ شخص اپنا چہرہ پیٹ رہا تھا اور کہہ نادم تھا شرمسار تھا اور کہہ رہتا تھا کہ میں برباد ہو گیا میں برباد ہو گیا اور ایک روایت میں ہے احترق تو, احترق تو یعنی میں نے اپنے آپ کو جلا لیا اچھا اب اگر فرض کیجئے اس کا روزہ تو گیا تو کفارے کے علاوہ اس کو ایک دن کا روزہ بھی رکھنا پڑے گا جس وہ روزہ گیا اس کے بدلے میں ایک روزہ تو رکھنا پڑے گا نا اور اس کے بعد استغفار کرنا بھی ضروری ہے جیسا کہ ابن ماجہ اور ابو داؤد کی ایک دوسری حدیث میں یہ وضاحت آئی اچھا جی اب ایک مسئلہ ذرا سمجھ لیجئے کہ روزے کی حالت میں قہ ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ زبردستی قہ کی جائے اور انگلی ڈال کر منہ میں کھانا نکالا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ من ذرا اہ القی او بحسن فلح کہ جس کی الٹی ہو گئی قہ ہو گئی روزے کی حالت میں تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے اس کا روزہ ہو گیا وہ من اسقا دن فلی <يَخْدِي> البتہ جو جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے اور پیٹ کا کھانا نکالتا ہے یعنی استقاعن آمدن, آمدن جان بوجھ کر کرتا ہے تو فل یخ دی تو اس کو چاہیے کہ اس روزے کی وہ قضا رکھے اب دیکھیے کہ اگر کوئی خاتون ناپاک ہے تو حیض یا نفاس میں ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا علیہ سادر لم تسلی ولم لم فضا کا من نقصان دینی ہے کی روایت تو جب وہ حالت حیض میں ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑتی روزہ نہیں رکھتی تو یہ بات تو بتائی جا چکی ہے کہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ جھوٹ سے بچا جائے پرے کاری سے بچا جائے اور لقویات اور جنسی گفتگو سے اور دیگر برے اعمال سے بچا جائے اور اچھا روزے میں ناک میں پانی پڑھایا چڑھایا جا سکتا ہے ناک میں اور وضو کے لیے جب جاتے ہیں وضو کرتے وقت ناک میں پانی چڑھانا چاہیے لیکن اس میں مبالغ نہ ہو ایسا نہ ہو کہ پانی پیٹ کے اندر چلے جائے تو رسول اللہ نے فرمایا اصب گل وزو اچھی طرح وضو کرو رگڑ کر مل کر وضو کرو وخلل بين العصابی اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو انگلیوں کے درمیان کوئی جگہ خشک نہ رہنے پائے وہ بال غفل استنشاء استنشاق اور پانی کو ناک کے نثروں میں پہنچاؤ لیکن الا ان یکون صائم لیکن اس میں روزے سے ہو تو اس میں اس میں مبالغہ نہیں ہونا چاہیے اچھا جی اب روزے میں جو جائز کام ہیں ذرا میں ان کو بڑی تیزی سے بتا دیتا ہوں پھر اس کے بعد ہم کچھ اور چیزوں پر گفتگو کریں گے روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لیا جا سکتا ہے بشرطے کے میاں اور بیوی دونوں کنٹرول کر سکتے ہوں اور بوسے کی حدوں سے تجاوز نہ کرتے ہوں اچھا اگر روزے کی کے آغاز کے وقت روزہ شروع ہو رہا ہو اگر میاں بیوی حالت جنابت میں ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے یعنی اذان ہو جاتی تھی اور رسول اللہ حالت جنابت میں ہوتے تھے اس کے بعد پھر وضو کرتے تھے غسل کرتے تھے اور پھر فجر کی سنتیں گھر پر پڑھ کر آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جاتے تھے روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے سو جائے آدمی احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور اس کو فوراً غسل کر کے اس کو جو ہے حالت تہارت میں آ جانا چاہیے روزے کی حالت میں اگر آپ خون دیتے ہیں یا کپنگ کرواتے ہیں ہجامہ کرواتے ہیں خون نکلواتے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا گرمی کی وجہ سے سر پر بار بار پانی ڈالا جا سکتا ہے ابودا کی حدیث ہے بار بار نہایا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں اسی طرح میاں بیوی جسم سے جسم ملائیں اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا بھول سے کھانے پینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور مسواک سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا پھوک نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح علما نے یہ بات لکھی ہے کہ انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ وہ طاقت اور وائٹمن کے انجیکشن نہ ہوں طاقت اور وائٹمن کے انجیکشن نہ ہوں اور انہیلر سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ظاہر ہے کہ آپ کی ناک میں بہت ساری چیزیں جاتی ہیں نا دھواں داخل ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو اس سلسلے میں بہت ساری حدیث موجود ہیں اچھا دیکھیے اس میں بی بی سے بوسا لینے کے بارے میں ایک حدیث تبرانی میں آئی ہے ایک اور ابودا میں بھی آئی ہے کہ ایک آدمی آیا رسول اللہ کے پاس اور اس نے کہا کہ میں کیا اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں لپٹ سکتا ہوں تو آپ نے کہا ٹھیک ہے پر رقاص اس کے بعد ایک اور آدمی آیا اس نے بھی یہی سوال کیا کہ کیا میں اپنی بیوی سے لپٹ سکتا ہوں تو آپ نے فناا ہوا آپ نے کہا نہیں روک دیا تو ایک آدمی کو اجازت دے دی دوسرے کو روک دیا تو فیض الزی رقص شیخ اس آدمی کو آپ نے رخصت دی تھی وہ بوڑھا آدمی تھا وہ لذیذ نہا ہو شاب اور جس کو آپ نے روک دیا وہ نوجوان آدمی تھا تو فتوی میں اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ آدمی کی عمر کیا ہے اور اس کی حالت کیسی ہے کس کو اجازت دی جائے اور کس کو اجازت نہ دی جائے تو تم یہ بات تو میں بتا چکا ہوں کہ جنابت کی حالت میں روزے کا آغاز جائز ہے اور مشہور حدیث ہے کہ اختر الحاجی مغل محجو یعنی ہجام کرنے والا اور کرانے والا دونوں کا روزہ صحیح ہے اور خود رسول اللہ کے بارے میں حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علام وسائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں ہجامہ کرایا اور اپنا خون دیا اور اسی طرح اسی طرح اگر بیوی حائزہ ہے تو یعنی بیوی کے ساتھ میل جول کیا جا سکتا ہے لیکن مخصوص تعلق وہ جائز نہیں اچھا اب ایک بڑے بڑی اہم بات جو بتانے والی ہے کہ روزے کی نیت رمضان کے روزے کی نیت وہ نفل روزے کی نیت سے مختلف ہوتی ہے رمضان کے روزے کی نیت فجر سے پہلے کر لینی چاہیے یعنی رات میں سوتے وقت ہی کر لینا چاہیے اور اسی طرح جب شہری کے لیے اٹھتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ روزے کی نیت سے اٹھے ہیں نا وہی شہری آپ کی نیت ہے سمجھیے اور نیت کا زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے نیت دل میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو جانتا ہے اچھا لیکن لیکن نفل روزے کی نیت دن میں بارہ بجے تک بھی کی جا سکتی آدھے دن میں بھی, بھی کی جا سکتی اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور بیویوں سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے تو کہا کہ نہیں ہے تو آپ نے فرمایا ہے تب تو میرا آج روزہ ہے اپنے روزہ رکھ لیا اس حالانکہ دن میں داخل ہوئے آٹھ نو بجے کے قریب اور اس وقت روزے کی نیت کر لی تو نفل روزے کی نیت وہ دن میں بھی کی جا سکتی ہے لیکن رمضان کے فرض روزے کی نیت وہ رات میں یا شہری کے وقت کرنا ضروری ہے سہری کھانا سنت ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے تصحر فی سہ پارا کا کرو اس لیے کہ سہری میں برکت ہے شہری کبھی نہ چھوڑو اور آپ نے فرمایا کہ فضل سیامینہ و سیام اہلی کتاب اخلت سار ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق یہ ہے کہ وہ شہری نہیں کرتے اور ہم سہری کرتے ہیں تو سہری کرنے والوں پر فرشتوں کی دعائیں ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہری سے روزے کے لیے مدد حاصل کرو اور دوپہر میں دور کے بعد تھوڑی دیر سو جاؤ تاکہ تمہیں قیام اللیل میں آسانی ہو قیام اللیل میں آسانی ہو تو یہ ہے دیکھیے اچھا اے آج کل ایک ویڈیو بڑی گردش میں ہے اور اس میں تین جھوٹے مولوی کہتے ہیں کہ افطار دیر سے کرنا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ ابو داود کی حدیث ہے کہ لوگ اس وقت تک نیکی پر رہیں گے اور دین غالب رہے گا جب تک کہ لوگ جلدی افطار کریں گے سورج ڈوبا اور آپ نے افطار کیا سورج کی ٹکیا نگاہوں سے اوجھل ہوئی اور آپ نے روزہ کھول لیا لیود و نصارہ خیرون اس لیے کہ یہود و نصارہ دیر کرتے ہیں تو مسلمانوں میں ایک فرق فرقہ ایسا ہے وہ جو دس منٹ پہلے روزہ بند کر دیتے اور دس منٹ بعد روزہ کھولتے ہیں تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے شہری بالکل آخری وقت میں کرنا چاہیے اور افطار بالکل جیسے ہی وقت ہو لاذال الناس بخیر الفطر بخاری کی حدیث ہے لوگ نیکی پر قائم رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے اور دیکھیے بخاری مسلم کی حدیث ہے اب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ وسلم نے فرمایا عزا اکبر المین ہا ہونا و اکبر ال نہار مین ہا ہونا و غرب شمس فقط تو وہ تین چھوٹے مولویوں کا اعتبار مت کیجئے وہ بے دین قسم کے لوگ ہیں دین کو بگاڑنے والے لوگ ہیں وہ فرمایا کہ جب ادھر سے رات آنا شروع ہو جائے اور ادھر سے دن غائب ہونا شروع ہو جائے اور جیسے ہی سورج ڈوب جا ہو جائے فقط افطرس روزے دار اس وقت روزہ کھول لیتا ہے تو, تو وہ جلد افطار کر کے جلد نماز پڑھنا سنت ہے جیسا کہ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے تو پانی سے بھی روزہ کھولا جا سکتا ہے کھجور سے بھی روزہ کھولا جا سکتا ہے اور رمضان کا تعلق دعا سے بھی ہے اور دعا سے اللہ تعالی کی قربت نصیب ہوتی ہے اللہ نے فرمایا وہ عزا صلاحی قریبی دعوت فلیبولی تو جب بندہ مجھ سے ہے تو میں اس کے بہت قریب تو آخری بات تو اس سلسلے کی ہے افطار کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے پانی پیتے ہوئے دعا کرنی چاہیے کہ یہ وہ وقت ہے جب دعا رد نہیں کی جاتی دعا قبول کی جاتی ہے تو حاصل کلام اس گفتگو کا یہ ہوا کہ روزہ جسمانی بھی ہوتا ہے اور روزہ روحانی بھی ہوتا ہے اور یہ ایک تربیت گاہ ہے جو ہر گیارہ مہینے کے بعد آتی ہے یہ ایک موبائل تربیت گاہ ہے تو گیارہ مہینے کی آلودگی کے بعد اللہ تعالی پھر آپ کو ایک ٹریننگ کورس سے گزارتا ہے تاکہ آپ تخوہ پیدا ہو جائے زبط نفس کی صلاحیت پیدا ہو جائے کھانا آپ کے سامنے ہے حلال کھانا ہے لیکن نہیں کھاتے غروب آفتاب تک پانی موجود ہے لیکن آپ استعمال نہیں کرتے آپ کی اپنی حلال منقوہ بیوی آپ کے سامنے ہے آپ کا شور موجود ہے لیکن آپ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں اور یہ ہے وہ قوت تہذیب نفس کی جو آپ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اور یہی روزے کا مقصد ہے اللہ تعالی ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ